وہاں گھر پہ جو تفریف ہوتی ہے جو اور قیام بھی ہوتا ہے دوستوں کا گھر پر ہی مگر ایک بڑی کڑی شرط کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے ہر کسی کو قیام کی دعوت ہم نہیں دے سکتے یہ بہت سخت شرط ہے وہ تو بہرحال دوست قیام بھی کرتے ہیں الحمد للہ صبح تک رہتے پھر دس بیاہ تک کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں تعام بھی کرتے ہیں قیام بھی کرتے ہیں مگر قیام ہمارا عجیب ہوتا ہے جس میں یہ جو قیام قیام ہی نہیں ہوتا باقی سب کام ہوتے ہیں تعام بھی ہوتا ہے کلام بھی ہوتا ہے منام بھی ہوتا ہے مولانا نا سمجھے آپ بھی ہوتا ہے کلام بھی ہوتا ہے منام بھی ہوتا ہے قیام ویام ہم نہیں جانتے ہم صرف اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے پرانے پاک میں کونو و صادقین یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ جیسے عرض کرتا رہتا ہوں میرے حضرت کی بات ہے کہ یہ خدائی منشور ہے خدائی منشور ولایت حاصل کرنے کا اللہ کی دوستی حاصل کرنے کی بنیاد کونو و ما صادقی یعنی اللہ والوں کے ساتھ سچوں کے ساتھ رہ پڑو بس کوئی تقریر کا حکم نہیں کوئی بیان کا حکم نہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیان بھی ہو تقریر بھی کیا بات ہے اللہ تعالیٰ کر کیسا کرم اور کیسی عنایات اور مہربانیاں ہیں کہ کونوں کے اندر ہی جو ہے کام بنا دیا کونوں کے اندر کام بنا دیا بس کیا مطلب کہ جو دل ہے دل سے دلوں کے درمیان خفیہ راستے ہوتے ہیں اور طبیعتیں طبیعتوں کو چراتی ہیں ایک عام سی بات ہے کہ جو سگریٹ پینے والوں میں رہے گا اس کو سگریٹ کی عادت خود بخود پڑ جائے گی ناخواستہ شرابیوں میں رہے گا شراب کی عادت خود بخود گالیاں دینے والوں میں رہے گا گالیاں دینے کی عادت بچے اگر گالیاں دینے والوں میں رہتے ہیں تو بچوں کی زبان پہ ان کو خبر بھی نہیں کہ ہم کتنی, کتنی گندی بات کر رہے ہیں ان کو خبر بھی نہیں ایک شخص نے جو ہے وہ غصے میں غصے غصہ بھی ایک عجیب مرض ہے غصے میں عقل رخصت ہو جاتی ہے عقل بالکل کام کی نہیں رہتی عقل ہوتے ہوئے بھی بے کام ہو جاتی ہے بی کام کر جاتی ہے بی کام تو ایک شخص نے بھائی کو ماں کی گالی بتائی اور اس نے کہا کچھ تو ہوش کرو یہ کی کیسی بات کر رہے اس نے کہا میں نے اپنی ماں کو نہیں تیری ماں کو دونوں بھائی ہیں سگے اس کا کتنی بری بیماری ہے عقل رخصت ہو گئی حالانکہ دونوں کی ماں ایک ہی ہے افسوس تو غرض کہ بات یہ ہو رہی تھی جیسی صحبت میں رہتا ہے آدمی ویسی اس میں وہی عادتیں وہی خسلتیں جب نیکوں کی صحبت میں رہے گا تو نیک عادتیں نیک, نیک خیالات نیک خسلتیں نیک عادت نہیں آئیں گی بس یہی سیدھا سا سمپل سا آسان سا فارمولا ہے اللہ والا بننے کا اور نیک بننے کا فارمولا نیکوں میں رہو بس رہنے کا ہی ہے ان کے ساتھ، ان کے جیسی پھر آدات ان کے جیسے اخلاق ان کے جیسی گفتار ان کے جیسے انداز میں ڈل جائے گا بس کتنا آسان نسخہ ہے نا وہ یہاں موقع نہیں ہے اس کے بیان کا جس کو جو ہے زیادہ تڑپ ہو تو ہم اس کو بتا دیں گے تنہائی میں <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> مگر آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ شرط تو کڑی ہے لیکن جو ہے اس میں کڑاپن ہے نہیں حقیقت میں کڑی نہیں ہے کیونکہ آپ اشارہ ہم نے دے دیا کہ تعام بھی ہے کلام بھی ہے منام بھی ہے تو کوئی پابندیاں تو ہے نہیں تھیں اور قیام بھی نہیں ہے چوتھا چوتھی مزیدار بات یہ کہ قیام بھی نہیں ہے <laughs> قیام تو کھڑے ہونے کو کہتے ہیں نا <laughs> اتنے آسان کام ہم کرتے ہیں آسان کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں ہمارے اندر تحمل نہیں ہے بھائی تو بس ہم جو آسان آسان چیزیں ہیں لیکن ہمارے حضرت نے بس ایک تعلیم فرمائی اور وہ یہ کہ گناہ کو چھوڑنے میں جان کی بازی لگائی یہاں جو ہے جان وان کوئی چیز نہیں ہے کمزوری کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ گناہ چھوڑنا آسان رکھا ہے اللہ مشکل نہیں رکھا کام نہ کرنا آسان ہے نا یہاں بھی ہمیں حضرت نے آسانی آسانی کا راستہ بتا دیا <laughs> آسانی آسان کام ہے ہمارے پاس تو وہی کمزور لوگ ہیں ہمارے پاس کچھ, کچھ ہے ہی نہیں فقیر خالی جولی بس کوشش کرتے ہیں دعوی بھی نہیں ہے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنے میں جان کی بازی لگا دی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی راستے سے راضی ہوتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کی رضا اور خوش کا کام یہی ہے گناہ نہ کرنا کیونکہ گنا نہ کرنے سے دل پر بڑا مجاہدہ ہوتا ہے بعض اوقات زلزلہ آ جاتا ہے دل اور دل جو ہے وہ بادشاہ ہے جسم کا تو میرے حضرت فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالی میرے موشد محبوب کو جزائے جزیل عطا فرمائے فرماتے تھے کہ دل جو ہے جسم کا بادشاہ ہے اور جب بادشاہ مزدوری کرتا ہے تو بادشاہ کے شاعر نشان انعام ملتا ہے سارے آزاد دل کتابیں ہیں جیسا کہ حدیث پاک میں نحمد النسلی رسول حدیث پاک میں, حدیث پاک میں ہے کہ ان نفل جسدی مثبتوں ہے نا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے ادا صلاحت سلحل جسد کلو یہ حدیث ثابت کر رہی ہے کہ تمام اعضاء و جوارح ہمارے دل کے تابے ہیں دل میں لوٹے میں جیسے پیشاب ہوگا تو اس کی ٹوٹی سے پیشاب برآمد ہوگا عرق گلاب ہوگا تو ٹوٹی سے حرق گلاب ہوگا برآمد ہوگا ایسے ہی یہ دل جو ہے یہ ظرف ہے اور اس کے اندر اگر اللہ کی محبت اور نیک نیک خیالات پاکیزہ خیالات ہوں گے تو ہمارے ان اعضا و جوارے سے بھی پاکیزہ اعمال صادر ہوں گے اور اگر دل کے اندر خدا نخواستہ گندے خیالات فاصد خیالات ہوں گے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلو و اضا فصد الجسد کلو اللہ وی خبردار یہ دل ہے تو میرے مرشد نے فرمایا کہ قلب کی اگر اصلاح ہو جائے تو بس سارا سارے کا سارا نظام ہی جو ہے وہ سنور جائے گا اسلام اور ایمان ہمارا حسین ہو جائے گا حسین اللہ تعالی نے فرمایا اللہ خلق الموت الحتا لیبل اکم احسن و ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال حسین اعمال کرتا ہے تو تقسیم مطلوب نہیں ہے تقسیم کا نہیں فرمایا کہ تم میں سے کون زیادہ امال کرتا ہے بلکہ آسان ہے اسی لیے فرمایا کہ میرے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میرے صحابہ کا ایک کھجور کی گٹھلی سبقہ کرنا تم لوگوں کے پہاڑ بہت پہاڑ کے سونا خیرات کرنے سے زیادہ اکثر کیا صحابہ کا ایمان کتنا اعلیٰ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت, صحبت مبارکہ ان کو نصیب تھی کیا وجہ تھی مدرسے میں پڑ رہے تھے نہیں اور بڑے بڑے علامہ بنے ہوئے تھے گزاریاں تھیں وہ تو تھیں اپنی جگہ لیکن اصلی چیز کیا تھی جو ان کے ایمان اور اسلام کو قیمتی بناتی تھی صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی سلسلہ سلسلہ ورنہ اللہ تعالی یہ آیت نازل نہ فرماتے اللہ کیا بات فرماتے تھے کہ دیکھو اگر کوئی باپ اپنے بچے سے کہے کہ بیٹا دودھ پی لو اور دودھ فرج میں نہ ہو تو یہ تو محمل بات ہو گئی نا یہ تو ظلم ہو گیا کہ دودھ تو ہے نہیں اور دودھ پی لو تو اللہ تعالیٰ الحاکمین اتنی بڑی قدرت والے جو کسی کے پابند بھی نہیں کسی کو محتاج بھی نہیں وہ خود اپنے خزانوں سے بے نیاز ہیں اور ان کے خزانے لامحدود ہیں اور اپنے خزانوں سے خود بے نیاز ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صادقین کے صحبت میں رہنے کو فرمائیں حکم دیں اور صادقین کو پیدا نہ فرمائیں ہو سکتا ہے یہ ممکن نہیں محال ہے آہ میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ کا کیا شعر ہیں فرماتے ہیں کہ وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھ وہ نہ زمان کے پابند نہ مکان کے پابند نہ زمانے کے پابند کہ پیرانی پیر شیخ عبد جلانی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو چکے اس کے بعد اب کوئی اولیاء نہیں پیدا ہوں گے یہ تو نہیں ہے نا اس لیے فرماتے ہیں کہ نہ وہ زمانے کے پابند ہیں نہ مکان کے پابند ہیں جہاں بھی چاہے وہ اپنی تجلی دکھلا سکتے فرمایا کہ ہاں آہ... آہ... آہ... وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے نہیں مخصوص ہے ان کی تجلی تور سینا سینہ پہ اللہ کی تجلی نازل ہوئی لیکن مخصوص نہیں ہے اس کے بعد اگر علیہ اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے سردار المبیا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیدا فرمایا نہر ہر گوہر درۃ ال تعش نہ ہر اہل ماج شرمایا نہ ہر را رازدانی دہن نہر ہر دیدرا دیدہ بانی دہن کہ ہر سینے کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور عشق کے اثرار عطا نہیں فرماتے حسینوں کو نہیں عطا فرماتے نہ ہر دیدرا نہر دیدرا دیدانی دہن ہر آنکھ کو اللہ تعالیٰ وہ بصیرت عطا نہیں فرماتے نہ ہر گوہرے دررۃ تاج شو اور ہر موتی کو بادشاہ کے تاج میں لگنے کا شرف حاصل نہیں ہوتا موتی کرو ہوتے ہیں لیکن بادشاہ کے تاج میں تو ایک ہی لگتا ہے نا? ہر ایک کی قسمت میں کہاں ہے نہر ہر گوہرے دررۃ تاج شو نہ ہر مرسل اہل معراج ہر رسول کو اللہ نے وہ معراج نہیں عطا فرمائی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی برائے سر انجام کار ثواب ہاں یہ اس کار ثواب یہ ثواب سے والا ثواب نہیں ہے سواد والا ہے برائے سر سرانجام کار ثواب جکے از ہزارہ شبد انتخاب ہزاروں میں سے یہ ہزاروں جو ہے یہ تو ایک استعارہ ہے لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک اللہ پیدا سکتے ہیں کہیں مدت میں ساخی بھیجتا ہے ایسا مستانہ کہیں مدت میں ساخی بھیجتا ہے ایسا مستانہ بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستورے میں خانہ یہ مجددوں کی شان میں یہ شعر ہے کہ جب بالکل بگاڑ پیدا ہو جاتا اور امت جو ہے وہ بڑے بڑے احکامات کو بھولنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی مہربانی سے اور احسان سے پھر ایک مجدد ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد کو محبوض فرما دیتے ہیں اور مجدد کا کام ایجاد کرنا نہیں ہوتا جیسے آج کل دین میں نئی نئی ایجادیں ہو رہی ہیں ہے نا لیکن ان کا کام ایجاد کرنا نہیں ہوتا بلکہ کار تجدید ہوتا ہے تجدید تجدید رینیویشن پاسپورٹ رینیول ہوتا تھا پہلے اب تو نہیں ہوتا کوئی بھی چیز کو رینیو کرنا ہو تو وہ رینیو کر دیتے ہیں جس جس سڑک پر بارش طوفان اور تباہی کی وجہ سے دلدل دل اور مٹی اور کیچڑ اور پتھر آ گئے تو جو, جو اس کی پھر صفائی کی جاتی ہے نا سڑک کی تو شاہراہ شریعت جو ہے اس کی اس کی صفائی اہل اللہ کر دیتے ہیں مجدد, مجدد کر دیتے ہیں بدت کی ظلمت کو صاف کر دیتے ہیں گناہوں کی ظلمت کو صاف کر دیتے ہیں شریعت کے احکامات سے غفلت کو وہ صاف کر کے پھر وہ سڑک صاف ستھری چلی جا رہی ہے آؤ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے تو یہ مدد مجدد کی شان میں یہ شعر ہے کہ کہیں مدت میں ساخی بھیجتا ہے مستانہ بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستورے میں خانا بہرحال آج میرا ارادہ ہو گیا کل جو جمعرات سے جو بات چلی تو کیسی باتیں اللہ تعالیٰ نکلوا دیتے ہیں تو کل ہم نے ناز پڑھی تو مجھ کو بھی اور میرے تمام دوستوں کو بہت ہی اچھا لگا تو میں نے سوچا یہاں بھی ناز شریف ہوئی والی پھر پڑھ دیں نا شریف کا نام جو میرے مرشید محبوب رحمت اللہ علیہ نے نا شریف ہے نا شریف کے اشعار ان کا عنوان ہے دیار مدینہ دیار مدینہ پانی بھی دو منگا کے رکھے ہوئے نظر ڈھونڈتی ہے دیا مدینہ نظر ڈھونڈتی ہے دیا مدینہ ہے دل اور جا بے رے مدینہ ہے دل اور بے بےقرارے مدینہ نظر ڈھونڈتی ہے دیا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ نظر ڈھونڈتی ہے دیا مدینہ دل اور جا بے قرار مدینہ ہے دل اور جہاں بے قرار مدینہ وہ دیکھو عہد پر شجاعت کا منظر وہ دیکھو عہد پر شجاعت کا منظر شہیدوں کے خون شہادت کا منظر وہ دیکھو عہد پر شجاعت کا منظر شہیدوں کے خون شہادت کا منظر اس شعر پہ تو میرے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو یہ سبق ہے کہ میدان عہد میں ستر صحابہ نے ایک ہی دن میں جانے پیش کر دی اللہ کا دین اتنا قیمتی اور اللہ کا دین اتنا پیارا ہے اور اتنا قیمتی ہے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبوب کائنات محبوب خدا محبوب کائنات ہیں کہ فرشتے حاضر ہوئے جب طائف کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائی گئی پتھر مارے گئے آپ کے نالین مبارک خون میں تر ہو گئے اور فرشتے حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیے کہ ان پہاڑوں جو دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ بستی ہے ان پہاڑوں کو ہم ملا دیں تاکہ یہ آپ کو اذیت دینے والے پس جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی رحمت تھے دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارہ نہیں ہوا فرمایا کہ شاید ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے شاید یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں شاید ان میں سے کوئی ایمان لے آئے ان کو مت تباہ کر وہ نبی رحمت تو لیکن اللہ کا دین کتنا قیمتی اور پیارا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا خون بہانا گوارا کیا اتنا دکھانا تھا کہ ہمارا دین کتنا قیمتی ہے اور حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو انہوں نے تو اپنی جانیں پیش کر دی لیکن آج ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی گنا کو چھوڑ دو گندی چیز کو چھوڑ دو لیکن ہم اپنے دلوں کی ناجائز خواہشات کا خون بہانے پہ تیار نہیں جان بھی نہیں مانگ رہے میرے مشک کا شعر ہے ن تیرا دل ن تیری جان چاہیے ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے اپنے وہ بھی ناجائز ارمانوں کا خون ہے یہ تھوڑی اسلام میں رہبانی تھوڑی ہے اسلام میں تو یہ جا ساری جائز نعمتوں کا اگر ٹھنڈا پانی پینے کا دل چاہ رہا ہے ٹھنڈا پانی پیجئے اور تاکہ دل سے الحمدللہ للہ نکلے اور اچھا عمدہ کھانا کھانے کا دل چاہ رہا ہے اچھا عمدہ کھانا کھائیے انڈا کھائیے مرینڈا پیجئے جتنی حلال نعمتیں جتنی اللہ استطاعت دے سب کے سر استعمال کیجئے لیکن حرام ایک کام بھی نہ کیجیے لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ بھائی داڑھی رکھ لو نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کو اپنا لو ہم سے یہی یہ نہیں ہوتا بتائیے یہ فرما دیتے تھے کہ سکھوں کے اندر دیکھو کہ سکھ اپنے گرو نانک کی حالانکہ وہ باطل مذہب ہے لیکن آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے ہم نے بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ سکھ جو ہے وہ اپنی گرو نانک کی محبت میں داڑھی رکھتا ہے لیکن اراز کیا ہو گیا مسلمانوں کو ہم مسلمانوں کو کہ جن کی شفاعت کی امید پر ہم زندہ ہیں جن کی شفاعت کی امید پر ہم آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ان سے امید لے کے جا رہے ہیں لیکن ان کے جیسی شکل بنانے میں ہمیں شرم آ رہی کتنے افسوس کا مقام ہے یہ افسوس ہے تو حضرت فرماتے تھے کہ ان سے سبق لو صحابہ سے سبق لو کہ انہوں نے تو اپنی جانیں پیش کر دیں کیا ان کے بیوی بی بچے نہیں تھے کیا ان کے کام کاروبار نہیں تھے کیا ان کے ساتھ ضروریات اور حاجات نہیں لگی ہوئی تھیں ان, ان کے سینے میں کیا دل نہیں تھا ہم سمجھتے ہیں بس ہمارے ہی سینے میں دل ہے وہ تو نہ بیوی بی بچے تھے ان کے نہ مال و دولت تھی نہ کچھ تھا ان کے پاس سبھی کچھ تو تھا ان کے پاس کیا نہیں تھا لیکن انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے سے درغ نہیں کیا لیکن یہ کمزوری کا زمانہ ہے یہاں تو صرف ناجائز خواہشات کا خون مانگا جا رہا ہے کہ بھائی وہ کام نہ کرو جس جو جس سے اللہ ناراض ہو جائے گندی چیز چھوڑنے کو فرما رہے ہیں اچھی چیزیں ساری لے لو گندی چیزیں ساری چھوڑ دو میرے حضرت فرماتے تھے بھائی گنا اچھی چیز ہے یا گندی چیز آپ بتائیے گناہ گندی چیز ہے گندی چیز کو جلدی چھوڑنا چاہیے کہ دیر سے چھوڑنا چاہیے یہ جلدی چھوڑ دینا چاہیے نا بس یہی کام کرنے کو کہہ رہے ہیں حضرت فرماتے تھے کہ ان سے سبق لو وہ دیکھو عہد پر شجاعت کا منظر وہ دیکھو عہد پر شجاعت کا منظر شہیدوں کے خونے شہادت کا منظر شہیدوں کے خونے شہاد کا منظر نظر ڈھونڈتی ہے دیا مدینہ نظر ڈھونڈتی ہے دیا مدینہ ہے دل اور جان بے قرارے مدینہ سام سبز گم بد کا منظر وہ ہے سامنے سبز گم کا منظر اسی میں تو آرام فرما ہے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وہ <محی> <اللہ> ہے <علیہ> <محی> <محی> آج ایک بات عجیب ہوئی کہ ہم <محی> نے وہ دیکھا ایک نقشہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس کا ایک ماڈل انہوں نے بنایا وہاں اس کو ہم نے دیکھا تو معلوم تو سبھی کو ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کائنات کیا تھی ایک چھوٹا سا کمرہ اور اس کے اندر کھجور کی چھال کے بھرے ہوئے تکیا اور دو, دو ایک چمڑے اور ایک دو برتن یہ کل کائنات کس کی تھی جو سید جن و بشر سرکار دو علم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمیں سو سو گز کے گھر دو دو سو گز کے گھر چھوٹے پڑ رہے ہیں اور کتنا ساز و سامان ہے لیکن چلیے آپ سب جائز ہے وہ سب رکھیے لیکن وہی بات کہ بھائی خدا کو ناراض کرنے والا کام نہ کر اتنی نعمت اللہ نے دی ہیں اس پر شکر کرو میں نے دیکھا کہ دیکھو دونوں جبکہ ہے نا حدیث پاک میں ہے کہ حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتے حاضر ہوئے عرض کیا کہ یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرمارے کہ اگر آپ حکم دیں تو مکہ کے انگریزوں کو ہم سونے کا بنا دیں لیکن آہ سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ میں اس چیز کو محبوب رکھتا ہوں کہ ایک رات تو خوب پیٹ بھر کے کاؤں تو آپ کا شکر ادا کروں اور دوسری رات فاقے سے رہوں تو اس پر صبر کروں کیا بتائی کیا حیثیت ہے تو ہم جو ہے اتنی نعمتوں کے باوجود ناشکری اور دوسرے یہ کہ گناہ چھوڑنے کا تقاضا کیا جا رہا ہے تو گناہ چھوڑنے کے تیار نہیں تو یہ دے دے میرے دل میں آئی کہ اللہ اتنی بڑی کائنات کے لیے اللہ نے ان کو یعنی سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا رحمت اللہ تھے نا عالمین ایک بزرگ نے فرمایا اٹھارہ ہزار عالم ہیں ہزار عالم اور وہ رحمت اللہ عالمین تھے لیکن ان کی کل کائنات کیا تھی ایک ہجرہ شریف اور اس کے اندر جو ہے وہ چند چیزیں دو, دو ایک تکیے کجور کی چھال بھرے ہوئے اور ایک دو چمڑے بتائی یہ کل کائنات تھی آپ صلی اللہ اللہ وہ ہے سامنے سب گمبد کا منظر اسی میں تو آرام فرما ہے سرور وہ ہے سامنے سب گمبد کا منظر اسی میں تو آرام فرما ہے سرور نظر ڈھونڈتی ہے دیا مدینہ ہے دل اور جابے کرے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ, مدینہ, مدینہ, مدینہ, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ناچ پڑھنے سے آپ کو یقین ہو گیا ہوا کہ ہم وہاں نہیں ہیں ہم کبابی بھی ہیں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں ذرا سبحان اللہ کی آواز کم آ رہی ہے اس لیے ہم تو نہیں اس ناز شریف کے اشعار کی تعریف جو وہ ہم سب پر واجب میں واجب سمجھتا ہوں میری تعریف نہیں ہے ناد شریف کی تعریف کیا اشعار ہے سبحان اللہ ہمارے تو ایک دوست ہیں وہ اگر سبحان اللہ کوئی نہیں کہتا ہے خشک لیے منہ تو وہ تو کہتے ہیں کیوں نہیں کہتے ہیں سبحان اللہ ڈانٹتے ہوں بہت زور سے اور پھر وہ ہم اگر ان کی آواز خالی آپ سنیں اور دیکھیں نہیں ان کو تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈنڈا لے کے لوگوں کو ماریں گے ابھی اگر اگر آپ خالی آواز سنیں اور زور سے کہو ماشاء اللہ, اور زور سے کہو سبحان اللہ <laughs> ہاں سی ہے سرو سا بڑے عاشق ماشاءاللہ وہ ہے سامنے سب گمبد کا منظر اسی میں تو آرام فرما ہے سرور ابو بک رو کو سمو ہے در یہی رضی اللہ تعالیٰ حجم ابو بکر و فاروق و عثمان ہے در یہ تھے یہ پروانے نئے شم انور ابو بک رفارو کو حیدر ہے تھے یہ پروانے یہ پروان انور نظر ڈھونڈتی ہے دیا مدینہ دل اور جاوے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ دیکھو یہاں یہ ناز شریف اگر کوئی مستنڈا پڑھا ہو تو آپ کو کیسا لگے گا <laughs> بتائیے بھائی عشق کو محبت کی کوئی علامت بھی تو ہونی چاہیے کچھ اندر تو کچھ نہیں ہے ہمارے لیکن کچھ صاحب تو کچھ ہونا چاہیے <laughs> حضرت فرماتے تھے کہ بھائی اگر جہاز کا پائلٹ جو ہے وہ جہاز کی لینڈنگ ہونے والی ہو اور وہ کہے پہیے نہ کھولے اس کے وہ کہے کہ ظاہر سے کیا ہوتا ہے پہیے تو ہمارے پاس ہیں تو مسافر اس کو قبول کریں گے ان کے پیٹ میں تو زبردست گڑ شروع ہو جائے گی ہارٹ اٹیک ہونے لگے گا کہے گا بھائی خدا کے لیے پہیے ظاہر کرو نکالو <laughs> نکالے بغیر کام نہیں چلے گا لوگ کہتے ہمارے دل میں عشق ہے اللہ کا اور رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بھائی اس کو ظاہر کرو ظاہر تب معلوم ہوگا کچھ علامت بھی تو ہونی چاہیے تو کبھی کوئی مانے گا پائلٹ کی بات کہے گا نہیں بھائی یہ ظاہر کرو ظاہر کہتے ہیں ظاہر سے کیا ہوتا ہے دل میں عشق ہے بس کافی ہے نہیں ظاہر تو کرو بھائی ظاہر بھی کام کا ہے باتین بھی کام کا ہے ابوبک رو کو سمو ہے در یہ تھے یہ پرو نیشمدین مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ نظر ڈھونڈتی ہے دیا مدینہ نظر ڈھونڈتی ہے دیا مدینہ ہے دل اور جان بے بےقرارے مدینہ یہیں سے تو اسلام پھیلا جہاں میں یہیں سے تو اسلام پھیلا جہاں میں مدینے کا شہرا ہے ہفتہ سما میں خواجہ صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا بہت زبردست اشار بھی اتنی جگہ آپ نے لیکن آزادی سے یہ شعر سنا گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول ظلم ساخی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ شیر فرمایا گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول ظلم ساخی تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک جہاں رکھا ہوا ہے روزہ اقدس کی زمین پر وہ جگہ لوہو کرسی سے بھی افضل ہے کیونکہ اللہ کے بعد اگر کسی چیز کا کسی چیز کا بھی درجہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہے لہذا عرش و کرسی سے بھی افضل کعبہ شریف سے بھی افضل وہ جگہ ہے جب آپ میں سے ہم میں سے کسی کی حاضری ہو وہاں وہ بھی گئے ہوئے مولانا جریض صاحب میں نے ان سے یہی حضرت کی بات بتائی کہ یہ تصور کرنا کہ ہم ایسی جگہ اللہ نے حاضری کی توفیق ہمیں نصیب دی ہے جو اللہ تعالی کے بعد بس مقام یعنی بزرگی وہی ہے عرش و کرسی اگر ہم ہم ارش و کرسی کے پاس کھڑے ہوں تو کیا بات ہے عرش اعظم جو ہے اللہ تعالیٰ کا ارے کوئی معمولی چیز ہے <laughs> اس کی تو زبان،, زبان بھی الفاظ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ہم کیسے بیان کریں عرش اعظم کی عظمت تو سمجھو ماں تصور کرو کہ ہم، ہمیں کیسی جگہ اللہ نے حاضری نصیب کی ہے جو جگہ عرش و کرسی سے خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے واہ واہ واہ یہیں تو اسلام پھیلا جہاں میں یہیں سے تو اسلام پھیلا جہاں میں مدینے کشورا ہے ہفتہ میں مدین کا ہو ہے ہفتا آسمان میں نظر ڈھونڈتی ہے دیا رے مدینہ ہے دل اور جان بے قرار مدینہ نشان نبی ہے یہ مسجد قوبا کی نشان نبی ہے یہ مسجد قبا کی ہے قندیل طیبہ نبی کی ضیا زیاد کی ضیابان روشنی یعنی قندیل یعنی طیبہ جو ہے سارے عالم میں وہ چمک رہی ہے قندیل کی طرح سارے عالم کے اندر نشان نبی ہے یہ مسجد کبا کی نشان نبی ہے یہ مسجد قبا کی ہے قندیل طیبہ نبی کی ذیا کی ہے قندیل طیبہ نبی کی کی نظر ڈھونڈتی ہے دیا ردینہ ہے دل اور جان بے رے مدینہ ہے دل اور جان بے قرار مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینے کے دیوار و درد دیکھتے ہیں مدینے کے دیوار و درد دیکھتے ہیں عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں وہاں تصور کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک یہاں چلے ہوں گے ان گلیوں میں چلے ہوں گے اور صاحب اکرام اللہ تعالیٰ مجمعین کے قدم مبارک یہاں چلے ہوں گے یوں گئے ہوں گے یہاں جہاد ہوا ہوگا سب جگہیں قریب قریب تو ہیں وہاں تو کیا بات ہے سبحان اللہ مدینے کے دیوار در دیکھتے ہیں مدینے کے دیوار در دیکھتے ہیں عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں جب ہال کل وہ جگر دیکھتے ہیں نظر ڈھونڈتی ہے دیا ردینہ ہے دل اور جا بے قرار مدینہ ہے دل اور جان بقرار مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ اس ناز شریف کو دیکھو یہ اشعار جو اللہ کی محبت کے ہوتے ہیں اور ناز شریف کے اشعار خصوصاً یہ سب عبادت ہے اس کا سننا بھی عبادت سنانا بھی عبادت ہے اس کو بڑی عظمت کے ساتھ سننا چاہیے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے اللہ کو اپنے محبوب کی تاریخ تعریفی پسند ہے نا اور باز لوگ کو یہ ہوتا ہے کال دل, دل میں خیال آ جاتا ہے کہ یہ اشعار جو ہے یہ اربتیاں شعر و شاعری کیا ارے تئی صحابہ شاعر تھے تیئی صحابہ وہ جو قرآن پاک میں شاعروں کو برا کہا گیا وہ, وہ شاعر ہیں جو دنیا داری کے اور حرام عشق کے اور فضول جو ہے اشعار کہتے ہیں ان کو برا کہا گیا ہے یہ جو اللہ کی محبت کے اشعار ہیں جن سے اللہ کی محبت پیدا ہو خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناز شریف کے اشعار ان کا سننا ان کا سنانا یہ سنت بھی ہے سنت رسول ہے اور عشق و محبت کی علامت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عرض کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھ سے فرمایا کہ تمہیں فلاں فلاں حکیم کے اشعار یاد ہیں گزشتہ زمانے کے تو انہوں نے ارض کیا کہ جی ہاں یاد ہے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا حالانکہ وہ اس وقت وہ صاحب ایمان نہیں تھے جن کے یہ اشعار تھے لیکن حکمت کے اشعار اسی لیے بخاری شریف میں حدیث بھی ہے کہ نمنش حکمتوں کے بے شک بعض اشعار حکمت عامر ہوتے تو آپ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اشعار سنے اور فرماتے رہے اور سناؤ, اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ حتیٰ کہ میں نے سو اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے تو اشعار کا سننا اور سنانا سنت صحابہ ہے سننا جو ہے وہ سنت صحابی بھی ہے سنت رسول بھی ہے اپنے کان بھی تو ہیں میں سنا دی رہا ہوں آپ کو سن بھی رہا ہوں تو دونوں سنتوں کا شرف مجھ کو حاصل ہو رہا ہے کہ میں آپ کو سنت رسول بھی ادا ہو رہی ہے اور سنت صحابہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے دیتے ہیں اپنے بندوں ہم لینے والے نہیں ہیں دینے والے بن جائیں تو کیا, کیا نہیں ملے وہاں سے واہ واہ واہ کیا نہیں ملے وہاں سے ہاں مدینے کے دیوار درد دیکھتے ہیں مدینے کے دیوار درد دیکھتے ہیں عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں نظر ڈھونڈتی ہے دیا مدینہ دل اور جاں بے کردینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف سے اتنی محبت تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں حاضر تشریف لاتے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک سے چادر کو ہٹا دیتے تھے کہ مدینہ کی مٹی میرے جسم کو لگ جائے حضور حضور حضور ورنہ مٹی کیا تھی لیکن وہ مٹی جہاں سے اللہ کا دین پھیلا دیکھا آپ نے یہ دین کی قیمت ہے واہ واہ مدینے کے دیوار و در دیکھتے ہیں عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں آخری شیئر یہ مسکن ہے شاہ مدینہ کا تر صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسکن ہے شاہے مدینہ کا اختر یہ مسکن ہے شاہے مدینہ کا اختر فلک وہ سزن ہے یہاں کی زمین پر فلک بو سزن ہے یہاں کی زمین پر یہی ہے گٹا اٹھی ہے تو بھی کھول دل سے امبری تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساخی جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے yeah, بھائی <laughs> یہ مسکن ہے شاہ مدینہ کا اختر یہ مسکن ہے شاہ مدینہ کا اختر فلک بو سزن ہے یہاں کی زمین پر فلک وہ سزن ہے یہاں کی زمین پر نظر ڈھونڈتی ہے دیا مدینہ نظر ڈھونڈتی ہے دیا مدینہ ہے دل اور جا بےقرار مدینہ ہے دل اور جا be qarare madina madina madina madina madina بس کریں پونا گھنٹہ ہو گیا کیا دیکھ رہے ہیں آپ ہم تو ہر دفعہ یہی ارادہ کر کے آتا ہوں کہ آدھے پونہ گھنٹہ کافی ہے بس اللہ تعالی اسی کو قبول فرما لے تو بڑی بات ہے قبولیت بڑی چیز ہے اصل چیز جی وہ وہی والے <تصفيق> مولانا ہیں ماشاء اللہ واہ واہ بہت دل خوش ہو گیا ماشاء واہ واہ وا. تو بات کیا کہہ رہا تھا کہ قبولیت بڑی چیز ہے قبولیت ہے اگر قبول ہو جائے تو تھوڑا بھی بہت ہے اور خدا نفاذ کا قبول نہ ہو تو بہت کچھ بھی کچھ نہیں ہے بلکہ قابل معاوضہ ہے بڑا خطرناک معاملہ ہے لیکن وہ اپنے کرم سے قبول فرما لیتے ہیں ہماری چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی سب خرابیوں کو چھپا دیتے ہیں ستاری اپنی سبتاریت کا پردہ اپنی ستاری کی نورانی چادر کا پردہ ڈال دیتے ہیں ایوب پر پردہ ڈال کے قبی و اظہار الجمیل فرما دیتے ہیں سبحان اللہ ہی ارے میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ کے راستے میں چل کے تو دیکھو کس قدر مزہ ہے کس قدر انعامات کس قدر عنایات کس قدر محبتیں کس قدر مزے کیا بتائیں ابھی تو ہم ایک غدم بھی نہیں چلے لیکن معلوم نہیں کہ ہمارے مشائق کے صدقے میں دل کو ایسا چین اور سکون معلوم ہوتا ہے اور ایسا مزہ معلوم ہوتا ہے کہ بس بعض اوقات کیا کہیں بس الفاظ نہیں ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں جلدی سے پھر وہ اشعار بھی پڑھ دوں گا آج سوچ کے بھی آیا تھا کہ یہ بات بیان کرنی ہے کچھ پھر باتیں چند پیش کر دیتا ہوں جلدی جلدی دیکھو بھائی میں نے جو ذکر بتایا تھا میرے حضرت فرماتے تھے کہ ہر ایک کو ذکر بتا دیا کرو جو ہے ذکر سے جو ہے پہلی بات حضرت نے فرمائی کہ ذکر ذاکر کو یعنی ذکر کرنے والے کو مذکور تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہے سبحان سنا مولانا آپ نے ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہے دم چوائیں پہنچا دیتا ہے کیا شرط ہے کہ ہم نہ تو کیفیات کا انتظار کریں نہ تعینو کوئی آدمی سوچتا ہے ہمیں روشنیاں نظر آنی چاہیے کوئی آدمی کچھ کیفیت کو تعین کرتا ہے یہ سب جو ہے یہ باتیں مقصود نہیں ہیں کیفیت مقصود نہ ہو کام مقصود ہو کام کام سے کام بنتا ہے نا بھائی کام سے کام بنتا ہے کام کیے جاؤ بس ہمارا کام ہے خواجہ صاحب فرماتے ہیں بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا رہیں گے پر بیٹھے گا چین اب یہ غفلت میں بیٹھے بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا رہیں گے پر گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پڑا جا اگر نہیں بھی نکل سکتے تو اللہ کی یاد میں تڑپتے رہو ان کو یہی پسند ہے کام تو ہمارا کرنے کا یہی ہے کہ جو ادائیں ہیں ان کو محبوب ہیں اور بس وہ ادائیں دکھلانا نقلیں ہی کر لینا ہے اگر عاشقانہ ذکر کی توفیق نہیں ہو رہی تو نقل ہی کر لو آشیقانہ جیسے میں نے ابھی نقل کی آپ کو بتائی کہ اس نے کیا کیا کہ بھینس کا خون لگایا اور جو ہے وہ پیٹرول جلی لگا دی ویزلنگ کی اور وہ کہہ رہے کہ کمر جلی ہوئی ہے نقل بنا لی بہت سے لوگوں کو رحم آ جاتا ہے وہ دے دیتے دیتے تو وہ مالک جتنے کریم ہیں وہ کیا نقل بنانے پہ وہ بہت کچھ دے دیتے ہیں بہت کچھ ہیں بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں تو آشقانہ ذکر کا کوئی صورت ہی بنا لو ایسا ایسا ذکر کرو عاشقانہ عشق ناک مولانا رومی کے الفاظ ہیں عشق ناک ذکر کرو اللہ کا محبت سے ذکر کرو محبت سے یہ پالنے والے کا نام دیکھو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نا وزق کرسم ربک تو یہ, یہ نہیں فرمایا وز اسم اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اللہ کا نام لو اللہ کا ذکر کرو اللہ اللہ کرو فرمایا وز پرسم ربک رب نازل کرنے کا راز یہ ہے یہاں کہ پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے اور پلی ہوئی چیز کو اپنے پالنے والے سے محبت ہوتی ہے اس لیے یہاں اشارہ ہے کہ اللہ کا نام جب لو تو محبت سے لو کیونکہ وہ تمہارا پالنے والا ہے تمام نعمتیں دینے والا وہ ہے زندگی دینے والا وہ ہے تمام عنایات دینے والا وہ ہے اس لیے نام لو اپنے اللہ کا تو محبت سے نام لو ہے نا؟ گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھر پڑائے جا اور فرمایا کہ کھولیں وہ یا نہ کھولیں در کھولیں وہ یا نہ کھولیں در ہاں کھولیں وہ یا نہ کھولیں در اس پہ ہوں کیوں تیری نظر ہمیں کیا ہمیں تو کام ہے بھائی ایک بزرگ تھے وہ روزانہ تحجد پہ اٹھتے تھے اور خادم پانی کا لوٹا لا کے وزو کے لیے رکھتا تھا وزو کرتے تھے تحجد پڑتے تھے اللہ اللہ کرتے تھے لیکن آسمان سے آواز آتی تھی قبول نہیں روزانہ آواز آتی تھی اور خادم کو بھی آواز آتی تھی ایک دن اس نے کہا دل جلینے کہ آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں سردی گرمی سب میں اٹھتے ہیں نیند آپ کی ہوتی نہیں اور آپ جو ہے پھر بھی اٹھ کر اوپر سے تو آواز آ رہی ہے قبول نہیں ہے کیا فائدہ آپ آپ پھر اتنی محنت مشقت کیوں کرتے ہیں کہا کہ بھئی بتاؤ ہمارا کوئی اور در ہے کوئی اور در ہے ہمارا جہاں ہم پڑے ہیں بس ہمارا کام تو یہی ہے کہ ان کے در پہ پڑے رہے ہیں سدا لگائے جائیں اور پھر جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارا کوئی در ہی نہیں ہے اس کے سوا ہمارے میں کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر آسمان سے آواز آئی قبول است گرچے ہنر نے جزما پناہ دیگر نیست قبول ہے اگرچہ تیری عبادت اس لائق نہیں ہے ہماری شان کے لیکن ہم نے بوجہ اپنی کریمی کے قبول کر لیا کہ ہمارے سوا تیرا کوئی در نہیں ہے، تو سب کچھ قبول ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ کھولیں وہ یا نہ کھولیں در اس پہ کیوں ہو تیری نظر تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا بھائی کام یہی کرنے کا ہے کام اسی سے بنے گا اسی کو فرمایا کہ ذکر ذاکر کو مزدور تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہے اگر ہم استقامت کے ساتھ استقلال کے ساتھ ذکر جو شیخ نے بتایا ہو یا عام طور پہ جو ذکر بتا دیا چار تجبیہات وہ ہر ایک کر لے اس میں ہلکی تجبیہات ہیں کوئی دشواری نہیں اور اگر کسی کو دشواری ہو بھی جیسے سر میں بوجھ ہو جاتا ہے بعض اوقات تعمل نہیں ہوتا نیم کی کمی سے اور کسی بیماری سے تو وہ مشورہ کر لے اس کو بلکہ کم کرنے میں تو مشورے کی ضرورت نہیں فوراً کم کر دے بعد میں اصطلاح کرتے کہ ہم نے ذکر کم کر دیا لیکن ناغا نہ کرے اصلی کام جو کرنے کا ہے ناغا نہ کرے اس سے ناغا سے بے برکتی ہوتی ہے تو ذکر جو ہے ہم کیے جائیں کیے جائیں ہمارا کام یہ ہم کسی یہ نہ سوچیں کہ آج آج حضرت ابراہی علیہ السلام تشریف لائیں گے کیوں ہم یہ کام کیوں کریں بھائی اللہ کو پسند یہی ہے بس ہم ان کو یاد کریں ہمارا کام یاد کرنا ہے اب وہ جو کام کرنے کا ان کے اختیار میں ہے, وہ, وہ کریں گے ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے نا تو یہ چیز بتانے کی تھی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو ذکر کا ایک فائدہ ہے حضرت یہ سب حضرت والا کی باتیں ہیں جن کو میں بھئی اپنے ٹوٹے پوٹے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں اللہ تعالی قصور کو میرے ماں فرمائے حضرت نے فرمایا دیکھو ذکر کرنے سے جیسے قطب نما ہوتا ہے نا قطب نما اس کی سوئں جو ہے شمال جنوباً ہر وقت وہ اپنی جگہ پر رہتی ہیں کتنا بھی اس کو ہلا لیں اُلٹا کر دیں سیدھا کر دیں سوئی اس کی ہمیشہ نارتھ اور ساؤتھ یعنی شمال اور جنوب کی طرف وہ ہمیشہ وہی رہے گی اس کو ہٹانے کی کوشش کریں گے لرزے کی اور جیسے ہی اس کو موقع ملے گا فوراً واپس واپس کی طرف آ جائے گی کہ نہیں قطب نما دیکھا نا آپ حضرات میں بس اس کی اس کی کیا خاصیت ہے وہ یہی ہے کیا وجہ ہے کہ اس سوئی کے نوک کے اوپر ایک پالش لگی رہتی ہے میگنیٹک ہے نا جس کی وجہ سے جو شمال میں قطب شمالی میں میگنیٹ کا خزانہ ہے اور قطب جنوبی میں میگنیٹ کا خزانہ ہے اب سائنس دانوں سے پوچھو کہ یہ خزانہ کس نے رکھا ہے کا تو کمبخت یہ تو کہیں گے جو کافر ہے وہ یہ تو کہیں گے بس قدرت نے رکھا ہے وہ اللہ کو تو مانتے نہیں اس کو نیچر کا نام دیتے ہیں سپر نیچر کہتے ہیں سپر نیچر اب سپر نیچر کیا ہے وہ آپ سے آگے ان کی کوئی عقل کام نہیں کرتی اور عقل کا راستہ تو خیر ہے بھی نہیں تو غرض یہ ہے کہ ان سے پوچھو کس نے رکھا ہے کہتے ہیں بس قدرت ہے یہ یوں ہی اگر فرماتے تھے کہ یہ کیا سارا کچھ یوں ہی بن گیا ہے کوئی آپ سے کہے کہ یہ فری صاحب کا گھر ہے اس میں خود بخود کھدائی ہو گئی خود بخود وہ سیمنٹ سریا آ کے بنیاد ڈل گئی خود بخود جو ہے اینٹیں لگ کے جو ہے وہ دیوارے کڑی ہو گئی پھر اس کے بعد چت بھی ڈل گئی اسی طرح خود بخود ہوا میں اڑتی ہوئی کیلے آئی وہ لکڑی کا سارا کام اور پالش وغیرہ سب رنگ روگن خود بخود ہی ہو گیا ہے تو کہیں گے اس کو گدو بندر بھیجو گا یہ پاگل ہو گیا تو اتنی بڑی کائنات اتنے بڑے سورج چاند ستارے اپنے اپنے مہور جو تعین اللہ نے کر دیا وہ کل کی فلکون سارے جو تیر اپنے اپنے رہے ہیں ان کی مجال نہیں ہے کہ ایک ادھر ادھر سے ادھر ہو جائیں اپنی مرضی سے یہ اطاعت ہے یہ اطاعت ان کو دی تو اتنی بڑی کائنات ایسی بن گئی کیا پاگل ہیں کہ نہیں ہے جیسے ڈاروین نے کہا ڈاروین جانتے ہیں آپ لوگ ڈاروین کا نام تھا بہت مشہور پہلے ایک پاگل گزرا ہے اس, اس نے یہ کہا کہ سارے انسان یہ تو سبھی سبھی نے سنا ہوا ہوگا وہ کہتا تھا کہ انسان بندر کی اولاد تھا پہلے اس نے کسی نے پوچھا کہ بھئی پھر دم کہاں گئی اس نے کہا کہ اس کے خارش ہوئی مقام پہ اور اس نے رگڑ, رگڑ, رگڑ رگڑا اس کو زمین پہ تو دم جو ہے وہ غائب ہو گئی وہ انسان بن گیا تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھئی ہر ایک کو اپنا اپنا شجر نصب بیان کرنے کا حق حاصل ہے ہم کیا ہم تم اگر کہو کہ ہم کتے کی اولاد تھے تو ہم مان لیں گے تم کتے کی اولاد تھے لیکن ہم تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے بھائی <laughs> تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نور کی پالش جو وہ میگنیٹ کی پالش جو ہے اس پہ لگی ہوئی ہے سوئی پہ دونوں طرف تو اس پالش کی وجہ سے وہ جو سوئی کا کنارہ ہے نوک ہے وہ اپنے جو بنیاد وہ مرکز ہے اس کی طرف وہ اس کا رجوع رہتا ہے ہر وقت ہے نا تو ذکر کرنے سے اللہ کی یاد کرنے سے نور کی ایک پالش دل میں لگ جاتی ہے اور ہر وقت یہ قلب جو ہے اللہ کی طرف متوجہ رہنے لگتا ہے جہاں گنا تھوڑا سا بھی ہو جاتا ہے بلکہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ وہ قلب اور وہ ترازو عطا فرماتے ہیں کہ ذرہ برابر اگر اللہ سے غفلت دی یعنی دھیان بھی ہٹ جائے تو ان کی سوئی قلب کی لرزنے لگتی ہے تو ذکر کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق نصیب ہو جاتا ہے ذکر کے تو بہت سے فائدے ہیں لیکن یہ چند باتیں میں نے جو ہے اور بازے لوگوں کو اللہ اللہ کہنے سے کہ رہے ہوئے. میں تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہم اتنے دن سے ذکر کر رہے ہیں تو فرمایا کہ ہر ہر اللہ کہنا جو ہے وہ پچھلے اللہ کی قبولیت کی دلیل ہے اگر دل قبول نہ ہوتا تو اگلی دفعہ توحیق ہی نہ دیتے اس لیے مایوسی کو قریب مت آنے دو بس اللہ اللہ کیے جاؤ جو ذکر بتایا جائے وہ کرتے جاؤ ہاں بس یہ کافی ہے ابھی تو یہ چند باتیں ذکر سے متعلق بتانی تھی اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے میرے حضرت کا یہی مشن اور یہی اللہ تعالی کی اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت کا راستہ جو ہے وہ بتلا دیا کہ ان اولیا المتقون کہ جو متقی ہیں وہ ہماری ولایت ولایت پاتے ہیں ہماری دوستی وہ لوگ پاتے ہیں کثرت عبادت کرنے والے نہیں بلکہ گناہوں کو چھوڑنے والے ہیں لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے کل بھی ہم سنا رہے تھے کہ لوگوں کی باتوں کا تو یہ عالم ہے کہ ایک قصہ ہے کہ وہ ایک باپ بیٹے اور ایک گدا جا رہا تھا تو وہ چلے جا رہے تھے تو دونوں گدے پہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا کیسے ظالم لوگ ہیں اس گدے پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں دونوں باپ بیٹے بیٹھے ہوئے تو ایک ملا دو ملا تیسرا ملا انہوں نے کہا یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے ایسے بیٹے نے کہا ایسا کرتا ہوں میں اتر جاتا ہوں ٹھیک ہے اب ابا ابا گدے پہ سوارے بیٹا پیدل جا رہا ہے تو آگے لوگ ملے انہوں نے کہا کیسا ظالم باپ ہے بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے اور خود جو ہے مزے سے گدھے پر جا رہا ہے تو ایک میلہ دو میلہ تین ملے نے کہا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے لوگوں کی باتوں کا تو یہ ہے اس کے بعد جو ہے باپ بھی اتر گیا اب جو ملا تو اس نے کہا کہ کیسے بے وقف ہے گدا خالی جا رہا ہے اور یہ دونوں پیدل چل رہے ہیں عجیب لوگ ہیں گدے کو کیوں پیدل چلا رہے ہیں میں مفت میں بیچارے کو پریشان کر رہے ہیں اب ایک میلہ دو میلہ تین ملے انہوں کہا یار یہ بھی ٹھیک نہیں ہے انہوں نے گدے کی دونوں ٹانگیں باندھی ہیں اگلی پچھلی اور بیچ میں ایک بانس لگایا اور ایک ابا نے اٹھایا اور ایک جو بیٹے نے اٹھایا اور دریا پار جو کرنے لگے تو دڑان سے تینوں کے تینوں تو لوگوں کی باتوں کا تو یہ ہے لوگوں کی باتوں میں مت آؤ بھائی اللہ اور رسول کی بات مانو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے کیونکہ دنیا میں بھی اللہ اور رسول کام آتے ہیں اور قبر میں بھی اللہ کام آئیں گے اور آخرت میں بھی کام آئیں گے ہے نا تو بات کس کی ماننی چاہیے اللہ اور رسول کی بس سیدھی سی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اچھا وہ اشعار اب کتنا دیر ہو گئی یا ٹائم تو بہت ہو جاتا ہے جلدی سے وہ اشعار پیش کر دیتے ہیں مولانا کی فرمائش بھی ہے لیکن مجھے خوشی ہے الحمدللہ کہ جہاں بھی میں یہ اشعار پڑھا ہوں ہر جگہ یہ حضرت والا کی اشعار ہیں اس لیے ہر جگہ قبول بھی ہیں انشاءاللہ شاء تعالیٰ اور مقبول بھی ہیں تو سب کو فائدہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے خط آ رہے ہیں کہہ رہے آپ یہ اشعار ضرور پڑھا کریں ہمیں سے بہت فائدہ ہوتا ہے یہ اشعار بمنزلہ ذکر کے ہیں جس سے جس چیز سے بھی اللہ کی یاد آ جائے آخرت کی یاد آ جائے وہ ذکر نہیں ہے تو کیا ہے مولانا فرما رہے یہ فریصہ بتا رہے ہیں مولانا جمعے کے دن یہ اشار پڑھے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میرے حضرت کے اشعار ہیں جو حضرت والا رحمۃ اللہ کے ملفوظ تھا کہ جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور کبھی پھر واپس بھی نہیں آنا ہے تو ایسی دنیا سے دل لگا کے کیا کریں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بیوی بچوں کی محبت نہ کریں مال دولت کی محبت سب چیز کی محبت ہو لیکن اشد محبت اللہ تعالیٰ غالب ہو اللہ کی محبت بس کام بن جائے گا محبت اللہ کی اگر اگر پچاس فیصد دنیا کی محبت ہے مال کی محبت ہے بیوی کی, بیو کی محبت ہے بچوں کی محبت ہے سب جائز سب جائز ہے شدید محبت جائز اکیاون فیصد اللہ کی ہو جائے کام بن جائے گا لائیے اس ملفوظ کو حضرت کے ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے عاشق صادق حضرت سیدی حضرت عرشد جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منظور کر دیا تھا وہ نظم ہم آپ کو سنا رہے ہیں جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا یہ ہے ارشاد قطب زمانہ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 دعا کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق نصیب ہوتا ہے شرف ہم کلامی نصیب ہوتا ہے اور جب بندہ اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہے تو ساری کائنات اس کے ہاتھوں کے نیچے اور اس کے ہاتھ صرف براہ راست اللہ کے دربار میں پھیلے ہوتے اللہ مولانا محمد سیدنا مولانا محمد, محمد مبارک وسلم اللہ اشد اللہ لا الہ الا انتا الہد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد استغفر اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحي القیوم من كل ذنب مؤتوه اليه ربنا تقبل منا بما نّيك و فضلك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم و تو علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم وفقنا لما تحب و من القول و العمل و الفعل و النية إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك رضواك و الجنة و بك من سخطك و النار اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي و اجعل علانيتي صالحة اللهم اغسل خطاياي بما الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وبعد بيني وبين خطاياي كما باعت بين المشرق والمغرب اللهم ارزقنا عينين حطالتين تسقيان القلب ببروف الدمع من خشيتك قبل ان تكون الطمو ودم والاظ جمرا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذررياتنا قرتا اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے اور جو, جو قصور ہو گیا خطائیں غلطیاں ہوئیں اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے یا اللہ ہمارے مرشق کی ایک ایک تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے اپنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق کو محبت نصیب فرما دیجیے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے قبولیت کے قبولیت کے اللہ شرف سے نواز دیجیے اللہ قبولیت عطا فرما دیجیے اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دیجیے کہ ہر ہر لمحہ ہم آپ پر فدا کریں اور ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو شکای کا مراج المستمر عطا فرما دیجیے اللّہ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی بے اللہ مفرت فرما دیجیے ہمارے بہت قریبی دوست ہیں بہت ہی محبت کرنے والے ان کی پوتی اس دنیا سے چلی گئی چھوٹی سی تھی اللہ پاک اس, اس پوتی کو اس بچی کو اے اللہ اپنے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنا دے شاختم و مشفراہ بنا دے اے اللہ ہم میں سے جو روزی کی تنگی میں پریشان ہے اللہ محض اپنے پھل سے ان کے روزگار میں برکت عطا فرما دے حلال آسان اور بابرکت رس مصیب فرما دے اے اللہ جن بچیوں یا بچوں کے رشتے نہیں آئے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجیے جن کے ہو گئے ان کو آپس میں پیار و محبت عطا فرما دیجیے اولاد اس سے نواز دیجیے اے اللہ جن کے اولاد نہیں ہے اے اللہ ان کو اولاد صالحہ سے نواز دیجیے جن کے اولاد ہے ان کو نیک اور اللہ وعالہ بنا دیجیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے والدین کا ادب کرنے والا بنا دیجیے اے اللہ پابند سوم و بنا دیجیے اللہ والا بنا دیجیے یا اللہ ہم سب کو ایسا جذب نصیب فرما دیجیے کہ ہمیں اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجیے اے اللہ اور جتنے بھی حاضرین و حاضرات کے قلوب میں اللہ جو بھی مقاصد حسنا ہے آپ عالم الغیب ہیں اے اللہ آپ جانتے ہیں سب کے مقاصد حسنا میں اے اللہ ہم کو بامراد فرما دیجیے اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض نے فل کرم سے قبول فرما لیجیے میرے مشائق کو اے اللہ جزائے جزیل عطا فرمائیے اے اللہ قیامت تک سعتن فسعت متصعد متضاعد متبارکن درجات قرب بے انتہا عطا فرمائیے ان کے خاندان والوں کو رحمت نازل فرمائیے آنے والی نسلوں کو ہماری بھی اور ان کی بھی اللہ قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اللہ والا بنا دیجئے اے اللہ آخرت بھی ہماری درست کر دیجئے دنیا بھی ہماری درست کر دیجئے دنیا اور آخرت کی خوب خوب, خوب خیر اللہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے دونوں جہان کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے و صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد و علی یہ تو بڑا مستورات ہے نواز شریف کے سنتا ہے یہ آواز یہاں سے لے لیجیے اور یہ خواتین اچھا یہاں بھی تقسیم کر دیجئے اور یہ آواز ایک ہاں ایک بات یہ عرض کرنی تھی آپ کرتے رہیے اپنا کام یہ عرض کرنی تھی کہ بھائی کتابوں کا بھی ادب ہوتا ہے تو کتابیں گھر میں لے جا کر یوں ہی نہ ڈال دی جائیں اول تو اس کا سب سے بڑی قدر یہی ہے کہ اس کو پڑھ کے فائدہ اٹھایا جائے اس پہ عمل کیا جائے دوسرے کہ ان کو رکھنے کا بھی ایک ادب ہے کہ قرآن پاک سب سے اوپر ہو اور تفسیر اس کے نیچے ہو اور حدیث شریف اس کے نیچے ہو حدیث کی کوئی کتاب ہو اور واد اس کے نیچے ہو تو اور ایسے ہی اخباروں میں رسالوں میں یا ادھر ادھر نہیں ڈالنا چاہیے اس کو اوپر رکھنا چاہیے اس کا ادب بھی ہمارے لیے ضروری ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ